سبحان اللہ من صيغاً عن خيار وعلى آله وأصحاب الذين وعظاً من حسنة أما بعد من بالله من الشيطان وعجون بسم الله يا رب صل على بالله صدق اللهم مولانا نعوذ بوثن قرش من رب كريم اللهم الله, الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلى الله عليه وسلم تسليمًا لا الله واسقلاته والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك واسحابك يا يا حبيب الله واسقلاته والسلام عليك يا سيدي أ ثمناويمين احنا عن بالكاب صحاتفيا بيبيرو حل انس ہوتا ہے مطلب سر بات میرے نظر بات کی نظر کرنا چند مار ہو سہال نبوت کر مقامی جس طرح کے جسمانی لحاظ میں انسان بنا اختلاف اور سب انسان جسم کی سار اور وضع جیسے ہیں اسی طرح انسانوں میں روحانی لحاظ دار بھی اختلاف اور روحانی صاحب کا اللہ اپنی حکمت کو کہا تھا کسی نے روحانیت بہت عظیم بنایا روحانیت قدرت والا پہرا دیا کیونکہ انہوں کو خلاص والے کام لینا ہے امبیال اربا ہندسا پہلے چنیا سیاس چن کے مراج دے مطابق نبوت اور رسالت مقام سبحان اللہ وہ نبی پاک کا مطالبہ کر تیرے سن جو آیا پل پل اللہ تعالی نے انہوں نے جب آباد دتا الب آیا جاگ مشالہ تھا اللہ بہتر جاننا ہے ہوں میں آپ کی مسالت کتنے رکھنی یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے دس ہے کہ رسالت نہیں آ جہ تعالیٰ پہلے واسطے کو تھان سبحان اللہ, اللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتھے رکھنی ہے اپنی رسالت یہ مطلب یہ سالت رکھنے ویسے اس کا نظام دیکھ لو کہ سورج کو رکھنے کس جگہ کا انتخاب ہے اگر زمین آ جائے تو میرے دل سورج نے انہیں اللہ تو یہی جواب ہو ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالی کا ایک نظام ہے قابل توجہ نے گرمائی کسی پاسے بھی جاؤ گے استاد رکھنا کسی علاقے کسی مدرسے کا کسی بھی کام کو کسی مقرر کرنا اس اور قابلیت نفسی انفسوں کا مارتن سو ہلا مارا ہمارتی حضرت یوسف مان رہے ہیں کہ میں اپنے نفسوں پر جمعہ کرار نہیں دینا ناپس بہت وزیر ہوگا کرنا ری مگر مارک مار اس کا مطلب بھی بھی یہ ہوئی ہے کہ اللہ مبارکباد نمیاں مبارک نفوس نو پہلو ہی اپنی رحمت کی نگرانی نگرانی نہیں ہوتی جی وہ سلام سے مبارک اربا محفوظ وجہ نے بچپنے کو پاپنے ہی وہ پاک رہے پھر اللہ مبارک مالا ارباہ مقبرہ اپنا پیغام اتارتا جس رنگ چاہتا گل سمجھا نہیں روا مختلف نے روحان مختلف نے روحان کی دی، ایک جیسی, جیسی, جیسی, جیسی, جیسی, جیسی, جیسی؟ وہ عمر کے لحاظ روحان اس فرق نہیں ہوتا جسم اس فرق ہوتا ہے یہ بندہ چھوٹا ہے واپس اس واسا ہے روحان اس فرق نہیں ہوتی روح کا تعلق جسم ہوتا ہے تو پھر وا چھوٹا ہوتا ہے چاندل روح کی پہلے آ گئی آ گئی ہو گئی لیکن ایک روح شریف ایسی آئی جہی روح شریف سب سے بڑی کی اس کی تخلیق سب تو پہلے <سلام> <وروح محمدی سلام> <سلام> <سلام> اللہ تعالی نے کائنات بنایا <سلام> سب لوگ پہلو بنایا ساسیہ کو ساری کائنات کی جان اس کو ہی ساری کائنات کی تکلیف ہوئی وہ رو پاگ سب تو ویڈیو <سلام> دیگر اختال ہے مشکلات تسلیم سے ہے مقدسہ وہ دوسری ہوں روحان مبارکہ کی تخلیق کی کے لحاظ کا اس فرق ہے روح مبارک سبھی تو بعد روح مقدس پہلو ہے تخلیق ابتدائی میں لحاظ میں پیاہ لہ گور سلام کی ارباہ مقدر صاحب باقی نالوں بنیا کی سب برابر برا برا. لیکن اللہ تعالی نے پاکستی اور کم سب نو برابر نہیں بنایا انہوں پاکوں اللہ تعالی نے بہت بڑی صلاحیت نوازیا قلیل اس کے لیے آ دیکھو یا روحان ساریاں جیسا ہوئی ہوتا کہ کوئی روحا پاپ کی کش کوئی روحا ماں پیڑ دکھتے کوئی روحان چمن تو باہ اللہ تعالی برفردی رکھ دیا ہوئی اور اللہ تعالیٰ ذکر وکر کر اللہ ایس روح نے جہیا باپ کے کنگ سبحان اللہ روح کانٹ نہیں ہے کرنا روح کانٹ نہیں روہسے روہ کے حصے کا ماٹا وہ کنڈ روہ کا اس روح اصمانت ما کا کنڈ چالق ای جی سورج کی کرن کے سواواں کا زمین لگ ج تعلق زمین ہے رکھد کی اور پیداوار کا سلسلہ جاری ہوئی رہی نظام ہزار قدرت نے کائم فرمائے اسی طرح روح دا سورج جتھے بھی ہے لیکن اسپیڈ ہگر روح آل ان چار وہ روح محمد باپ دیتے باپ کی کنڈ چا شیف ہے کار کے پرداد شریف آپ نام دار سنم کھانے ذکر کروا دے شریف شریف آواز گل سنی لیکن یار پھر اگر کوئی احتراج کرے فلید پہلا جب یہ شہر اپنے محل جنہ چر ہوتی ان چر فلیت کا حکم نہیں لگتا جس میں جس اپنے تار اپنے میں پلیٹی کا حکم نہیں لگنا دوسری گل یہ مستفا کری بنانا پلیتی کا اللہ تعالیٰ نے پاک رکھے جن مستفا پیشاب نوک رکھے سمجھو نہیں فرمائی کیا پیشاب خرید نہیں نکل بعد پلیز لیکن آپ کا نام دار پیشاب مبارک اللہ سلام تازہ بندے کی حیثیت تک نے گرو فرمایا برنا پیشاب کرو فرض نہیں سی واسطے اللہ پسند ہے ٹوٹ گیا باقی نبی شاہ مبارک آپ کا الٹا ایڈا اگر رکھ دین اور بیمن پی لے تک محسوس نہیں ہوتی الٹا خوشبو مترے جی میں پسی نا موتر ہوئے بارک پیشاب شریف پیتا بھی تو صبح آپ نے پوچھا کہ رات پیشاب سے کیا لے آپ تکلیف لال سنو گئے پرماتما پار پی تو آپ نے پرمایا کتنے اگ نہیں سنوشا مبارک پیلدار جہنم دی اور سنو بے وقوف ہوگے گا نبیا اور جہاں دوسرے بن گیا اللہ نے سبحان اللہ بخشی دادندوں والا ہے وہ بہو سلطان کا پیشاب ہوئے کہ ہندو مسلمان ہو شا مبارکل سلطان ہندو مسلمان کا سہی لمبے آپ کی گل کرنے بھائی ہوں بچوں مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کا جوہر مبارک ماٹے شریف روح شریف سمجھو میرا ہوں تو میرا سمجھو اور نکتا وغیرہ کریں روح بول بول بولدی روہے ظاہر زبان بولتا زبان نہیں بولتی اگر زبان ہو رہا زبان نہیں بولتی کون بولتا زبان ایک ہل ہے ایک آل دا کر کے بندہ چوک پیچھا ہوتا ہے گلا کری جانا کری جس کبھی پاک شمل لالمال شریف تو بعد صحابہ کٹھے ہوئے چپر تھلے منو شاید شپر تھلے کٹھے ہوئے میرے دل <سؤال> چ میں گل <سؤال> کرتا <سؤال> رہا <سؤال> بھی یار میرے موقع لبا میں بولوں گا تقریر کر گا تقریر کر پکر اٹھے میرے جو دل چلان آئی قدرت والے نے یہ بنایا آلہ پھر اگر وہ چاہے توجہ وہ ہی را بچا تو اس آلے کی بجائے یعنی زبان استعمال کرنے کی بجائے روح بولنا دن ہڈ بہت بولے گا کتوں آنی آواز کتوں چنے کھولنا بولنا رو نے دہر کتوں ہو جانا گل سمجھ روحے مستفا اشمان سے ذکر کرتی تھی صاحب اس جوہر شریف توڑتا سی اکے جی کنڈ دوا رکھا رب رکھا ذکر کون کرتی اسی طرح توجہ روح شریف آئے روح شریف دا جس مادے اور جوہر کے تلق ہونا سی دا محل یعنی روح دا محل اور مقام جڑا جوہر ہے اس نال دا تعلق قائم ہے آسمانات ذکر کرتی اتے ظاہر کنڈ جوہر بے جان مادا بےجان جوہر مادا جان بول اتے ہوتا ہے اور شریف ہال آئی نہیں وہ بولدی ظاہر ہوتا ہے پورا نے بندے ایسے نکتہ سمجھ لائے جب یہ نور شریف جدا ہو کے پھر وہ جتھے ہے وہ جتنے بھی رہے استفاد جسم دان تعلق قائم اللہ سبحان اللہ روشا سجنا آ کر کے یہ حقیقت کسی جاتی بس پہلے ہمیں نم کہہ کے رکا دیتی جاتی جس تبدیل کر دی جسم چلانے چی ہو چلا آصف برفیا بیٹھے اپنے سلمان پیغمبر پاک نبی بادشاہ تخت پیا ہوئے روح مبارک اپنے جسم چلا رہی ہے اپنے جسم مبارک تک کچھ کرتی چلا چمکنے چمکیا بڑے بڑے سوفیا جنہوں اللہ تعالی نے روحانی قوت بخشی انہیں گلا لکھی وہ <Allahberries> فرماتے نے یہ گرو جن مرضی جسم بن جائے رو چک جا کے بڑی آخیا اللہ تعالیٰ نے جڑے بنتے نے دین محنتیہ بنے دارے کتنا آلم بنے لوگ بوکھلے سے نما نہیں قرآن میں تو لمبنا چکا خاجا ہوا اس کرنی روح مبارک جس میں پچھلے حالات سارے چیتا رکھتی حرم بن حیان ملتے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان گنا آخیا سونے پہلی بار پہ ملتے نام کبھی لینا ہے پھر میں افسوس ہا میں عالم یار تیرا نام چیتے رکھی پارک نے جمدیا رول رکھا ہے کیوں نہیں رد لگی تو بہی گل روح آ روشن ایسا ہے یہ بندہ یا بڑی چنگی ہوئے کارنامے میرے جسم کی بجائے لکھا کام کرتا ہند لکھا نظر آ جاتا آر کھڑی چار باہر وقت بت لکھ لکھوں تھی سہان اللہ امت لکھ لکھاؤں تھی اس رفتر بیف نفتے رکھ <تصفيق> <تصفيق> جس وہ فرمان جسے فقیر اللہ مصروف ہوتا ہے اپنی روح جیڑی وہ چوہان کی باہر ہوں یہ چوکی وہ بولی چون تو کٹیا چونت بنیا سونا کر لیا آزاد رول جس آزاد ہو گئی ایک تو کٹیا لکھا مل گیا ایک نو جیوا ماریا لکھا مل گیا ہر قدرت والا پرماند ہے جی جا. بندہ کر سویا میرا بچہ گم ہو گیا ہے. بڑی بڑی سمجھ لگی کتنے آسا مان میرے آستان نے سبحان اللہ سبحان <سلام> اللہ روٹی پا خدمت کرا میرے آسان بلی روٹی پا خدمت کی بس چٹ بات بلی آئی کروایا لنگی ہے اکو بلی سی پیچھو پتر پوچھا ہے باجرا ہے پتر گئے تھے میں فلا تھا آٹا پہ گردا سا بجلی آئی آٹا چکے مگر بجیا ہاں پتا لگا میں بابے سر روح مبارک اپنی چار چوہان تھی باہر کی جی. ہوئی قدرت رب سوڑے شان بخشی بیٹھے تھے روح مبارک اس بچے جسم لکھا جائے تیار دروازے دان کلارے رات سونے ندی سرمن سن سلو یہ نو کہتے لبرل گل آ گئی لگ نائن بھی فرما تن من یار ل مشہیا تر یار شرید لال سو روحے محمد نے جیتے رکھی روحے محمد نے جیت رکھی ہے جسم شریف جیسے ما دا جوہر کے نام کلن سی پڑدا باغ کی کنڈ شریف تصویر فرماندو سر سن بیا فرماندو سنسن پا ہو مبارک دل بول اصل دل بول ظاہر اس طرح وسال شریف تو بعد جب بھی ہوئے تعلق جسم شریفایا جاتی سلام بھیجنا جب ہوں سوال اٹھ رہا ہے کروڑوں امتی نے ماں سلام پڑھتا ہے جاب دوں اصل حدیث شریف چل جایا حدیث شریف چل جایا اللہ میری می واپس کرتا ہے. فرما دوسرے صحیح اللہ نے واپس میں سلام کا جواب دبت اللہ کمجو کر رو شریف کا تعلق جس جسم ہے وہ رو شریف نے جواب دینا لیکن ظاہر جسم شریف توڑ ظاہر جسم شریف ہوں سوال اٹھنا بندے کرو دو سلام پڑھ آ رہے ہیں سونا نبی جاب در پہلو یا کر سجنا جی روح بڑی آئے یا چنگی بندہ بنا لوے پھر روح ہوئے روحت جسم کرنا چاہے کر لیں یہ مطلب روح کا مسئلہ ہو رہے جسم دا مسئلہ ہو رہے جواب جاب روح شریف دن روح شریف کا جواب دینا سننا سارا کے سننا سارے سلاد سننا روح دو واسدے کوئی اللہ تعالی نے روح کی رو روح کروڑوں کا جواب دے جو نہیں فرمائی اللہ اللہ یہ آمر دلانا ہزار محمد کریم دیکھ رہے ہر کھیتی نے اس کے مطابق جواب دے رہے ہو جسم کر یہ نظام اللہ نے روحانی نظام اللہ توجہ بادی جہان بادی جہان بہت سوبھا کانفرنس کال ایک ہوتا ہے کانفرنس کال کے سب نو جما ہو مایلے ماپے دن ہزاروں پابندیاں روح بڑی مہان میری لاہور آواز نہیں جا رہی میں فون پھڑ کے میں کرنا لوگ زبان گل کرنا لاہور جاؤں کیا مطلب یہ دور تک پہنچا دین دور بھی سن لین اگر کوئی آخ فلانا دور تو سنتا ہے فلانا دور تو ویچ رہا ہے فلانا دور تک آواز پہنچا دینا یہ جو شرک بنتا یہاں پر پایا جا رہا ہے پھر شرک کیوں نہیں جی لگتا تو جی محمد رفیع تین اصل گل وہ روہ کے کمالات کا اگر روحانیت کی جب تک کسی نہیں آئے دعوی ایسی آخر دور کو فلانا سوچتا چھوڑ کے اگریز سوالا بنا کے سامنے رکھا وہ گل منہ چکا پھرتی گئی سی منہ لگا کبھی آ جائی پاس والے جی لالیا جی یہ آ گیا پتل آ جائے پیتل کی سیتا آ جائے بے دور سن آدمی پھرتی سب اس قلب سلپ کو جس قلب رو اللہ اگر کوئی آچے سوالو یہ سارا لسکا لگا کی جگ ل ہوتا ہے بندہ اللہ اللہ فا بھائی اصل مرکرا بھی جانا چی اپنی نشانیاں مکھاو گے جہان چے ان پتا لگ جائے گا محمد مسلے کی گل کسے نہ آسے کسی دے ذریعے اس دنیا کے مادی نظام کے ذریعے دے گا بڑی شرمندی ہونی ہوا بلکہ گا اس واسطے سمجھ خیرے من لینا اکل ہو چیز تجھے لال تک با را را سکی ادوش را بک بگلیا مت احمد ارو شا جو ہے کس قبضے میں کس آپ فرمانوی روحانی سیر کردہ نبوت رسالت کا مقام والا مقامی نبوت رسالت روحانی سیر کردہ کردیا وال نے سرے برابر ظاہر ہو دوسرے نبیا لگا یہ مقام نبوت آم کی گل کر مقام نبوت رسالت ہے ہو رہے اور ہاتھ دلہ ہونے والا محسوس ہوا بنتا ہے روز نہیں لگو رسالت The woman said they stand the Hiller Br응 for people and progress. And for all God told, Questions are Holy Ghost. What? کلے فرمایا کرنے جنگ سات لو جن مرضی سد لو اپنے ماں بدل بات تو لوگوں سورت نہیں بنا سکتے آنے دو مانے ایک مانا ہے کہ اس قرآن وی قرآن کی سورت ورگ سورت لیاؤ دوسرا سب بچے فسرین نے کیا اور مانا ہے مانا یہ بن جائے گا رکا ترسا سورت لیاؤ محمد مسل تو مطلب پہلے محمد جیسی مشر بناؤ کٹو کی پھر انہیں قرآن کی ایک سورت لایا تو پھر تحمت مسل نہیں ہو سکتی محمد جہا قرآن پیش کرتا ہے وہی مسل کتوں قرآن مشن پتا قرآن جن لیا <starter> <صورج> محمد کی مثل سے لاؤنمانی لکھے مسل ہی محمد کی مثل سے صورت لاؤ کیا مطلب جب محمد کی مثل نہیں ہو سکتے تو صورت بھی نہیں آ سکتی دو معنی ہو گئے ہو گیا قرآن مرکی نہیں لے آ ایک معنی ہو گیا محمد ورکا نہیں, نہیں لیا سکتا جب محمد ورکا نہیں آ سکتا تو پھر اسے قرآن کرنا بدلی <سؤال> <سؤال> رسولو نہیں رسولوں کی ہو۔ सफलता का निकला रबी चाला सफलता का निकला रबी नदी इधर देख सगा सुभान अल्लाह शेर सुनाओ अल्लाह अकबर अब्दसलाम بدلیوں چان بدلی چمک اللہ دوسری گل یہ کرے جیسا بدلی چند چھپیا ہوئے چھپیا ہوتا ہے سم چلیا چکیا سی پتلی کے پیچھے دنیا کی مطلب سولہ نبی لمبیا سارے نبیوں کے دور چولہ نبی چند بڑ کے ہر ایک روز دار وہ شاید چھپیا سی جدو اپنے جسم کی واری آئی کے گھر واسطے ظاہر ہوئے کی ہو हम नबवी रसूलों होती نہیں اللہ. اپنی کی معلوم ہو یا اللہ مولا نبی دیا مبارک رو. ہو بناؤں شانا والا بنا مختلف بنا سارت مختلف ہوتی پھر اپنے پیمانے چڑنا ہے شان مطابق بات محمد اللہ علیہ وسلم جڑا قرآن فرمایا نمان نما شروع کو جی نہیں فرشتہ نہیں لیکن روحانیت پہاروں واقع کر دان نبیا کا اگر ہے لیکن کسی کا جی آگے بے ممکن ہی جا محل جسم اندر ترق رہے چل سارا راج کیا سبحان اللہ فرمان اگر پہاڑ بار پہاڑ قربان شریف محمد دل شریف گئی کہ اس روح شریف بنا لے بھی روح اویلیت آئی دوسرے نبیا دیا روح مبارک سجے نبی روح مبارک مقام دو بجے تک وقت بلر ہی گاڑی پونے دو پندرہ منٹ پہلے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 تمہاری بھائی ٹھیک نہیں ٹھیک کر رہے ہو کر رہے